آج ایک نظم کے شکومت میرے مشیدے محبوب رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں تحریر فرمایا ہے اصلاح کا آسان نسخہ اس کا نام ہے حضرت فرماتے ہیں کہ نظم حکیم علومت مولانا تھامی نور اللہ مرتدو کے بعض ملت ابراہیم صفحہ نمبر اڑتالیس کا حضرت نے تو اپنی صلاحیت میں چڑھا لکھا ہے اس کو اللہ تعالیٰ معلوم ہے ہم تو ایسے نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے لکھا ہے کہ یہ قلت ابراہیم کے سفر نمبر اڑتالیس پر حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اسلام کا آسان نسخہ بیان بنایا ہے اس کو حضرت نے منظور فرما دیا نظر نے تبدیل کر دیا حضرت کہ یہ آواز کئی مرتبہ مرتبہ ہو چکا ہے حضرت برپوری رحمتہ اللہ علیہ کو خانہ بھون میں موصول ہوا اسی وقت حضرت والا نے پر حکم کیا یعنی حضرتی رحمتہ اللہ علیہ نے ہمارے حضرت والا حضرت مولانا عائد اللہ حجرت علامہ حضرت مولانا شاہ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حکم کیا کہ اسے نظم کر ڈالو حضرت والا نے اور دوسرے اکادب نے اس نظم کو بہت پسند کرمایا اس لیے ہدیہ حاضری ہے مخاطب ہے میرا وہ گم کر درا جسے یا سنے کر دیا ہو تبا مخاطب ہے میرا وہ گم کر جسے یا سن کر دیا ہو تبا جسے آہ ہمت دوا کی نہ ہو سخت جس میں پرہیز کی بھی نہ ہو یعنی نہ تو تعار پر راضی ہو رہا ہے اس کا نف جو ہے اس قدر وقت زدہ ہو چکا اور گناؤ کر کر کے اس قدر مایوس ہو گیا تو اس کے لیے بھی یہ مایوس لوگوں کے لیے بھی بہترین غصہ ہے مایوس ہو گیا اور اس کو تعار کی بھی ذکر وغیرہ کی توفیق نہ ہو رہی ہو اور گناہوں سے کی بھی ہو پا رہی ہوا کی نہ ہو سکت جس میں پرہیز مایوس بندہ یہ مشدا سنیں مش دو خوش ہوگی وہ مایوس بندہ یہ مشدا سنے بڑے حارفہ سنے و جو ہو جگو سے بھون کے حکیمیں جہاں رہے ہف میں شبور ہمیشہ رہا نبز امت ہوا ہر گرفتار آدار صاف تیری صوبت پاپ سے ایک ہر گرفتار آزار یہ سب گناہوں سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے خود بھی نقصان اٹھاتا ہے اور گناہوں سے دکھ بھی پہنچتا ہے انسان کو تو اس کو فرما لیں کہ ہر گرفتار آزار ہر ہر آدمی جو گناہوں میں پڑھ کے مایوس ہو گیا اور دکھ اور علم میں پڑا ہوا ہے وہ احمد اللہ کی صحبت میں آ کر یہاں تو حضرت تھانی کو پکارا ہے کہ حضرت تھانی آپ کی صحبت میں آ کر وہ ایک وقت ہو گیا کیونکہ حدیث پاک پہ ہے عمل جلاسا لا یشقا بھی ان اللہ کار کر ہیں کہ یہ ایسے جلیس ہیں اللہ والے رحم اللہ ایسے جلیس ہیں ایسے مبنشین ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والے کی شقاوت بھی سعادت سے برن جاتی ہے اتنا بھی جو ہے وہ گناہ ہو اتنا سب دل ہو سب دل بھی ہو جس کے دل میں یہ ہوگا کہ میں, میں میں کسی کو چیز پہ نہیں آنا چاہتا لیکن اگر وہ چند چند دن اللہ کی صحبت میں آ جائے تو اس کی شقاوت اس کے دل کی سب کی سادت اور گرمی سے بدل جاتی ہے تھی گرفتار آزار ساپری سوکھتے پاک سے ایک باپ جنہیں رات دن فکر کی تھی بڑی فکر اسلح امت کی تھی مولانا اشرف علی شاہدی دکھاتے رہے عمر گھر راہدی انہیں کا یہ نسخہ ہے اصلاح کا خدا سے فقط ہے وہ الحاق کا الحاق کے معنی اللہ تعالیٰ سے رونا اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں پر رونا آب زاری جاری کا یہ نسخہ ہے اس کا خدا سے فقت ہے وہ الحاق کا نسخہ بہت سہل و آسان سا کرے نفس بد کو جو بے جان سا دیکھیے نفس جو ہے وہ بنا کر کر کے تگڑا ہو گیا بدماش ہوتا ہے نا بدماش نفس بدماش ہے نفس دشمن ہے انسان کا گناہ اس کی غذا ہے گناہ کر کر کے یہ تگڑا ہو گیا اب جو ہے نیکی کی توفیقات ختم ہو گئی اور طاعت کی توفیقات ختم ہو گئیں گناہ سے بچنا ختم ہو گیا پھر نسل جو ہے وہ طاقتور ہو گیا نفس को کو جو ہے یہ نسخہ بےجان کر دے گا نفس کو بے جان کیا نسل مر گیا نس مٹ گیا سمجھ لو کہ اللہ کو پال لیا ساری محنت اسی چیز کی ہوتی ہے اپنے نسل کو مٹانے کی اہل کے پاس جانا ہوتا ہے اعلیٰ کی کتابیں تو سارا سارا کتابوں میں موجود ہیں کتاب پڑھ کے انسان سارے کام کر سکتا ہے کہ نہیں لیکن یہ عادت اللہ نہیں عادت اللہ یہی ہے کہ کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ کو بھی اللہ نے دنیا میں بھیجا ورنہ پیغمبر علیہ السلام کو کیوں اتنی تکلیفیں اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ بھیج اتنی تکلیفیں اٹھائیں پیغمبر علیہ السلام نے تو اور صحابہ تک عید پہنچانے کے لیے اگر اللہ تعالیٰ تو قادل تھے اگر چاہتے تو ہر گھر میں قرآن قرآن پاک نازل فرما دیتے کہ یہ میرا کلام ہے اس کو پڑھو اور اس پہ عمل کرو لیکن اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کے ساتھ رجحان اللہ کو بھیجا تاکہ وہ دین کو سکھلائیں تزکیہ نفس کریں انسان کے قلب مطلب کا علوق کا تزکیہ نف کریں اور ان کو قرآن پاک بھی سکھلائیں اس کی تجویز بھی سکھلائیں ادائیگی کا طریقہ بھی سکھلائیں اور مسائل بھی سکھلائیں اور پاکی نافاکی کے مسائل بھی سیکھ لائیں اور ان صرف پاکی نافاکی ظاہری مسائل نہ سیکھ لائیں بلکہ ان کے قلب کا بھی تزکیہ فرمائیں قلب کے اندر جو نجازتیں گناہوں کی نجاستیں ہیں اس سے بھی ان کو پاک کریں تو یہ وجہ ہے تو عادت اللہ یہ ہے کہ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر کو بھیجا ابھیوں کے پیغمبر کا سلسلہ ختم ہو گیا ہمبیا علیہ علیہ السلام نبی آخر الزمان سرو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت نے گوارہ نہیں کیا اللہ کی رحمت نے جوش کھایا کہ میرے میرے میرے بردے جو ہیں کہیں گکراہ نہ ہو جائیں تو قیامت تک کے لیے اولیاء اللہ کا سلسلہ قائم کر دیا نبی سے صحابہ کو دین ملا صحابہ سے طابعین کو ملا طابعین سے طباء تابعین کو ملا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 تو یہ یوں ہی گھر بیٹھے تو ایجاد نہیں کیا انہوں نے صبح سے لے کے رات رات تک جو وہ لگے رہتے ہیں اس میں اور مسلمان ہوائی جہاز میں ممکن ہو رہا ہے حج کسن جا رہا ہے وہ کرا کہتے ہیں کمپیوٹر کے کتنے فائدے بھی ہے وہ کیا نقصان آتے ہیں وہاں فائدہ اٹھا رہا ہے جو فائدہ اٹھانے والا ہے عقلم وہ فائدہ بھی اٹھا رہا ہے اس کا تو غرض یہ ہے کہ یہ اللہ کے عید نام لیتے ہیں اس سے یہ سارا عالم قائم ہے تو یہ کافر بھی مسلمان کے ثبطے میں کھا رہا ہے مسلمان کا احسان ہے اس کے یہاں الٹا سمجھتے ہیں کہ بھائی بڑے کپل رکھی اجاد ہوائی اجاز کی اجازت ان کے ان کی وجہ سے ہم کھا رہے ہیں نہیں ہماری وجہ سے مسلمان کی وجہ سے کافر کھا رہا ہے تو غرض یہ کہ عادت اللہ یہی ہے کہ اولیاء اللہ کو ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ قائم رکھتے ہیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے قسم اٹھا کر فرمایا ہے کہ اولیاء اللہ کی کوئی کرسی آدمی کھائی نہیں ہاں ہماری آنکھوں میں موتیاں ہم ان آنکھوں سے پہچان نہیں سکتے لیکن آنکھوں کے آگے پردہ ہے ہم ان سے اولیاء اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں لیکن اگر ہم محنت کریں اور اللہ سے سچی طلب کی مسخہ حضرت نے بیان فرمایا ہے یہ نسخہ اس کام کا ہے کہ اللہ اگر کسی کو سچا پیر نہ ملتا ہو سچا رہنما نہ ملتا ہو اللہ سے مانگے اللہ کیا کس چیز کی تو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ضرور ضرور عاشق کے کے یار بحالش نظر نہ کر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 غرض نقصانی بھی ہے یہاں یہاں ایسے پیر پیر بنے بیٹھے ہیں پیر نہیں ہے وہ حضرت فرماتے پیر تو نہیں یہ تو پیر یہ تو है بھی نہیں ہے جو عورتوں سے اپنی ٹانگیں دبوا رہے ہیں اور سٹے کے نمبر بتا رہے ہیں گاڑی نموش تین سے بالکل تین سے بالکل دور ہیں تین سے بالکل بیگم ایسے جیسے چل رہا ہمارے ایک دوست آدھے وہ پتا ہے گاڑی والے جو ہے اس کو چل رہا ایسے جیسے چل تو ایسے یہ اللہ سے مانگے گا تو ضرور اللہ تعالیٰ سچا رہنما اس کو عطا فرمائیں گے سچا پیر مل گیا اور طلب صادق ہو اللہ مل گیا بس خیال میں کیونکہ عادت اللہ یہی ہے اللہ تعالیٰ نے رہنے کا حکم فرمایا یا ایو اللہ دینا آمن کا پوا اور ارے دیکھو طبقہ اختیار کرو اور طبقہ تم کو ملے گا یقین کے پاس یعنی صادق صادقہ ہوں سچے ہوں طتوا سکھانے میں اور تمہیں تمہارا تزکیہ کرنے میں وہ سچے ہوں ایسا نہ ہو گہروپیاں بنے بیٹھے ہو ہاں؟ تو گہروپیوں سے اللہ تعالیٰ بچائیں آمین, آمین. تو یہ ہے کہ عادت اللہ حضرت تھاموی نے قسم اٹھا کر سنایا آج بھی ہر ولی کی آبدال کی قطب کی کرسی پر ہے اوس کی بھی کرسی پر ہے مجدد کی بھی کرسی پر ہے ایک ایک جاتا ہے فوراً اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کسی پہ بٹکا دیتے ہیں اللہ کے کوئی کمی ہے کوئی کمی ہے اللہ کے اللہ کو مجبور ہے کسی سے کہ اس زمانے میں تو بڑے اولیاء پیدا کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ اور اس زمانے میں محروف کر دیا تھا عدودہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے ہم اپنے اختیار سے تو بات میں نہیں پیدا ہوئے مختمین میں سے پیدا ہو جاتے ہمارا تو ہمارا تو اختیار نہیں تھا اللہ نے ہمیں اس زمانے بھیجا ہے چل اس زمانے بھیجا ہے احفسانہ اللہ تعالیٰ کا واجب احفسانہ یہ ہماری رہنمائی کے لیے رہبری کے, کے لیے بھی اللہ والوں کو قائم رکھتے ہیں اس لیے گھر مارے کہ نسخہ بہت سہل و آسان ہے اور کرے نفس کو نفس بد کو جو بے جان سا ہے نسخہ بہت سہل و آسان سا کرے نفس بد کو جو بے جان سا زو کر کے دو رکھتے تم پڑھو نیت اس میں توبہ کی پہلے کرو پہلے اپنے گناہوں سے معافی مانگو تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے جب اللہ تعالیٰ خوش ہوگا پھر پوچھے گا, گا ہاں میرے بندے تجھے کیا چاہیے بول کیا چیز تجھے چاہیے ہے کر کے دو آتے تم پڑھو نیت اس میں توبہ کی ط کرو اگر کوئی جعلی پیر کے پاس چلا جائے گا تو وہ کیا ہوگا اس وقت حضرت نے سنایا تھا ایک واقعہ پہلے بھی شاید بیان کیا تھا کہ ایک شخص بلوچستان سے بات ہے حضرت والا سے آ کے بتایا اس نے تو کہا کہ میں وہاں بلوچستان میں ایک شخص کے پاس گیا جو پیر بنا بیٹھا تھا تو اس سے میں نے کہا کہ میرے دفتر میں میری ترقی کے لیے دعا کر دو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 اب مجھے آ کے وہ پہچھڑ دوڑے کہ تم نے تو کہا تھا ترقی ہوگی دس ہزار روپے بھی کیا وظیفہ بھی پڑھا اور ترقی کے بجائے تنسبلی ہو گئی اس نے کہا ایک بات صحیح تھی بتاؤ کہ کیا میں نے کہا وظیفہ پڑھتے وقت بندر کا خیال تو نہیں آئے گا تم نے کہا ہاں آیا تو تھا میں نے کہا ظالم جبھی تو تمہارا تمہیں فائدہ نہیں ہوا اس نے کہا ظالم اگر تم مجھے کہتا نہیں کہ بندر کا خیال مت لانا تو زندگی بھر مجھے اور یہاں کیا راستہ دکھائے جا رہا ہے توبہ کی پہلے کرو موا کے لیے ہاتھ کو پھر اٹھا خدا سے پورو کر کے کر گل جا الہی گناہ گار بندہ ہوں میں سراپا برا اور گندہ ہوں میں بہت سخت مجرم کمی نہ ہوں میں گناہوں کا گویا خزینہ ہوں میں نہ قوت گناہوں سے بچنے کی ہے نہ ہمت عمل نیک کرنے کی ہے تیرا ہو ارادہ اگر اے کریم تو ہو پاک ہو پاک پل میں یہ بندہ لعیم لئی کے کی معنی کمی جب بندہ اپنے اپنے آپ کو اپنی ذات میں برا سمجھتا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ بندہ اچھا ہو جاتا ہے جب بندہ اعتراف کرتا ہے کہ اللہ میں غذا دار ہو جا حصور کر دیا آپ کا معاف فرما دیجئے بس پھر دیکھو اللہ کی محبت کی بارش ہے اللہ کی محبت کی بارش حتائے گو حدیب اللہ توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کا حدیب ہوتا ہے محبوب ہو جاتا ہے یہ دنیا کا کریم نہیں ہے کہ دنیا بھی کریم سے اگر کوئی ہم سے قصور ہو جائے بڑے سے بڑا کریم ہوگا معاف تو کر دے گا کہے گا ہمارے سامنے نہیں آنا کیونکہ ہم معاف تو کر دیا لیکن تمہیں دیکھ کے ہمیں تکلیف ہوتی ہے تمہیں ہمیں اذیت پہنچائی تکلیف پہنچائی ہم سامنے نہ آیا تو لیکن یہ کیا کریم ہے آ میرے گھر اے میرا گناہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے بس آ میرے کام مجھے کیا اللہ تعالیٰ کی برسات ہوتی ہے رحمتوں کی اور برکتوں کی پر غزول ہوتا ہے جو بندہ اپنے آپ کو گناہ سمجھ کے اللہ کے سامنے روتا ہے اور اگر بھئی دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس قدر کریمی کا معاملہ فرمایا ہے یہ حدیث پاک میں ہے یہ بکو فعل طبقو فتح بات یہ رو لیکن اگر رونا نہ آئے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 گنگار بندہ ہوں میں سراپا برا اور گندہ ہوں میں بہت سخت مجرم کمینا ہوں میں گناہوں کا گویا پزینہ ہوں میں نہ گناہوں سے بچنے کی ہے نہ ہمت عمل نے کرنے کی ہے تیرا ہو ارادہ اگر ہے تو ہو پاک پل میں یہ بندہ لئی بس اللہ ارادہ کر لے جس کو اللہ اپنا بنانے کا ارادہ کر لے ہے کوئی طاقت اس کو شیطان گمراہ کرنے کی طاقت ہے کسی کو جس کو اللہ ارادہ کر لے سارے اللہ کے سوا سب کچھ مخلوقات ہے اور سب کچھ اللہ کی قدرت قائر کے قرضے میں ہے تو کون ہے جو جس کو اللہ اپنا بنانا چاہے جسے خدا رکھے اسے کون چکے ارادہ اگر اے کریم تو پاک پل میں یہ بندہ لئی تو غیب سے کوئی سامان کر گناہوں سے بچنے کو آسان کر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 فرق یہ ہے کہ شیطان کو رکھنے پرنایا شیطان تو بڑا بزی بزنس مین ہے اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ آپ کے ساتھ چپک کے کھڑا ہو جائے اور آپ کو بار بار بہکاتا رہے اس کو اور آگے بھی جانا ہوتا ہے اوروں کو بھی بہتانا ہوتا ہے لہٰذا وہ ایک دفعہ وسوسہ ڈال کے چلا جاتا ہے اس کے بعد بار بار تقاضا ہو تو سمجھو یہ نفس کی طرف سے ایک بار وسوسہ آئے چلا گیا شیطان کی طرف سے اور وہی گناہ کا تقاضا بار بار ہو رہا ہے تو سمجھ لو کہ یہ نفس کی طرف سے یہ تقاضا ہے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 فضائر غصہ کر رہے ہیں کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی حرام لذ تھوڑی دے رہے ہیں ہم کو بالکل غصہ کر رہے ہیں اس کے اوپر تو اور حضرت نے فرمایا کہ یہ حاجی نہیں ہے تو فاجی ہو گئے فاجی ہے جتنا نور کمایا تھا اس نے وہاں یہ سب بدنزی کے ذریعے یہ ضائع کر دیا کچھ کچھ نہیں رہا اس کے پاس حضرت نے فرمایا کہ ہزار تحجد کا نور لے جاتی ہے ایک بدنزی اتنی خطرناک چیز ہے تو حدیثی سے کچھ میں نہیں ہے فضائل اعمال میں آپ لوگ سنتے ہوں گے فضائل امال بھی لکھا حضرت شیب العدیظ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ان نظر عموم سیامی الیس مصموم یہ شیطان کے تینوں میں سے تیر ہے نظر بازی نام کو دیکھنا چاہے وہ کیسی بھی ہو حسین ہو کہ غیر حسین ہو حسینہ ہو یا حسینہ نمکین ہو یا نمکینہ چمکین ہو یا چپکینہ یہ میرے کے معاملے ہیں این یہ کیسی بھی ہو اور اگر غیر حسین بھی ہو اس کو بھی دیکھنا جائز نہیں ہے فرمایا کہ ایک بد نظری ہزار ہزار تعریف تک بھول لے جاتی ہے کیوں اس لیے کہ خدا کی نافرمانی ہو گئی اللہ نے قرآن میں حکم دے دیا کل ممینہ یا بزو میں نفساری اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے والا اور بل اہتمام عورتوں کے لیے الگ سے الگ سے نادل بنوایا آپ کی قبر میں کوئی تکلیف ہے کیا اے آگے آ گی نا یہ جگہ خالی سب ہونا تو اچھا نہیں ہے جگہ خالی رکھنے سے بال ضرورت ہوتی ہے اگر کوئی تکلیف ہے تو دوسری بات ہے اگر حضرت نہیں ہے تو حضرت نے فرمایا کہ اگر ٹیک لگاؤ گے تو شیطان تمہیں اوور ٹیک کر لے گا <laughs> جس کو تکلیف ہے آپ ٹیک لگائیے آپ کے لیے جی کیا گھر میں جو, جو, جو جوان آدمی ہے مضبوط اس کو ٹیک لگانا جو ہے اس کے لیے حضرت نے فرمایا کہ جو ٹیک لگائے گا اس کو شیطان اوور ٹیک کر لے گا <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> کیا بات ہو جی تھی <laughs> <laughs> خدا کی نا فرمانی اس لیے کر بیٹھا تو بتائیے وہ آزاد تعلق کیا کیا, کیا،, کیا دل جائے گی اس کو پھر اس کے بعد وہ قالی شریف کی حدیث ہے زنا کھائیں گے نظر آنکھوں کا ذنا ہے نظر بازی اب آنکھوں کا ذنا کر رہے ہیں اور ولایت کی باتیں کر ہے رہے ہیں سمجھ رہے میں بڑا حج کر کے بڑا قابل ہو گیا یہ حضرت کر رہا ہے یہ حاجی نہیں ہے تو باجی ہو گیا ہو اگر کوئی ضرورت شدیدہ ہے بھی اول تو چار گھنٹے کا ساڑھے تین گھنٹے क्या हो गया और अगर खाना वो ला के रख ही देती है खा लो चुपचाप ठंडी गराम जो कुछ भी हो अरे इस, इस दुनिया को प्लेटफॉर्म समझो प्लेटफॉर्म जो ट्रेन स्टेशन पे इंसान ट्रेन का इंतजार कर रहा है और प्लेटफॉर्म पे ठंडी और अजीब सी चाय मिलती है दुशांतें जैसी तो उसको पता होता है कि भाई अभी मंजिल में जाएंगे तो अच्छी वाली पी लेंगे तो अभी चल इस वक्त की यही सही अभी थोड़ी देर को गुजारे के लिए ये वाली पी लेते हैं इस दुनिया को प्लेटफॉर्म समझो ये है ही प्लेटफॉर्म ٹرین आ رہی ہے موت کی ٹرین آ رہی ہے لے لے کے چلی جا رہی ہے سب کو ہے دنیا میں جتنے آئے ہوئے تھے سب کو ٹرین لے کے چلی آ رہی ہے ایک ٹرین آ رہی ہے ایک جا رہی ہے ایک آ رہی ہے ایک جا رہی ہے تو بھائی تم اسے بھی گزارا کر لو لیکن یہ کیا کر رہے ہیں غصے میں اس کو چلا رہا ہے اللّہ لال آخر کر کے اور اندر ہی اندر نفس آرام نظر لے رہا ہے تو نفس کی چالیں ہوتی ہیں طرح طرح کی اور ان چالوں سے اللہ والے ہوشیار کرتے ہیں اللہ والوں کو اللہ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 تو وہ نفس کی الحامی تدابیر کی چالوں سے اللہ تعالیٰ اس کو خبردار کرتے رہتے ہیں اور وہ خبردار کرتا رہتا ہے کہ بھائی دیکھو خبردار غصے سے, سے بھی مت دیکھنا تو غیر سے کوئی سامان کر گناہوں سے بچنے کو آسان کر रा दे मेरे नेक के हवाले हुए नुस् की चाल के कभी नफ्स कहेगा कि अच्छा ऐसा करो आज को आज को देख लो नंगी फिल्म आज को जरा सीम को ताक लो कल से इन शुम नवाजी हो जाना कल से एक गुना भी नहीं करना अगला दिन आया हमने का देखो जरा सा अभी तो जवानी याद और ज़िंदगी पड़ी है थोड़ा सा वह गुनाह कर लो फिर बता लो बस यही सिखाते सिखाते उसको کٹر لائنوں میں گھسائے رکھتا ہے وہ سمجھتا ہے میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں یہ بھی کر رہا ہوں میں تو بڑھا پال ہوں لیکن ادھر سے کما ہے ادھر سے کما ہے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 کوئی گمراہ نہیں کر سکتا گبراہ کن سارے گمراہ گبراہ کرنے کی کوشش کریں سارے عالم کی طاقت لگ جائے لیکن اللہ کی طاقت کے آگے کہاں وہ ساری مخلوق ہے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 جزم عطا کر دے پکا ارادہ جز مضبوطی عطا کر دے وہ جو ہے نا کہ ارادے باندھتا ہوں سوچتا ہوں توڑ دیتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے بس یہی سوچ سوچ کے زندگی گزرے جائے رہی ہے ایسا نہ ہو بلکہ اللہ جو نیک ارادہ کروں تو میرا پکا ارادہ اس پہ عمل بھی کر ڈالوں میں ذاتی میری ختم کر میرے عزم کو تو عطا جزم کر عطا کر مجھے درے درد دل تیرا درد ہو جائے یہ آب و گل آب پانی اور مٹی یعنی جسم جو پانی مٹی کا بنا ہوا ہے لا اگر اس میں آپ کے محبت کا درد آ جائے تو جسم میرا قیمتی ہو جائے عطا کر مجھے درے درد دل تیرا درد ہو جائے یہ آب گل رہے غیب سے غیر میری ری تیری بندگی سے ہو عزت میری انسان کا شرف اللہ کی مدد میں ہے اللہ کی فرم و میں ہے یہ ایسا شرف اللہ تعالیٰ نے انسان کو طافت فرمایا کہ جو شخص اللہ کی فرم و کرے گا اور اللہ کی نافرمانی سے بچے گا تو اس کا اس کا درجہ ملائک سے بھی بڑھ جاتا ہے کبھی طاعتوں کا سرور ہے کبھی اعتراف قصور ہے اے ملک ملک مانے فرشتے اے ملک کی جس کو نہیں اے ملک کو جس کی نہیں خبر وہ حضور میرا حضور ہے یہ وہی فرشتے تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا کہ اللہ آپ اس انسان کو فساد پھیلائے گا آپ اس کو دنیا میں بھیج رہے ہیں تو زمین میں فساد کا رقبہ کرے گا اللہ نے فرمایا تم کو نہیں معلوم کہ میں تمہیں، تمہیں جانتا ہے پھر دیکھو اس کا شرف مگر شرف اس کا کب ہے جب یہ انسانیت کے دائرے میں رہے اور انسانیت کیا ہے یہ اپنے مالک کی وفاداری کرنا اللہ ہمارا مالک ہے اس کی وفاداری کرنا جان دے دینا مگر بے وفائی نہ کرنا یہ انسانیت ہے اللہ ہم سب کو انسان بنا تو تب اس کا شرف ہے اور اگر یہ اللہ کی نافرمانی میں بلاف ہے غیروں کے طریقے میں چل رہا ہے تو یہ انتہائی گھٹیا ہو گیا پھر یہ اس سے اس انسان کوئی نہیں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 گرم سے فتح کو تو عفو کر گناہو کے انبار کو محبو کر یقیناً گناہ مجھ سے ہوں گے ضرور کرا لوں گا پھر عفو اپنا پسور سن کتنا آسان ہے دیکھو اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے کے تیار ہیں تلے ہوئے ہیں ارے تو میری طرف آ تو صحیح میرے بندے مجھ سے معافی تو مانگ پھر دیکھ میں تو کرم نہ کروں معاف نہ کروں تو کہنا میں تو بیٹا ہوں گناہ کر کر کے تھک سکتا ہے میں معاف کرتے کرتے نہیں تھک اگر گناہ ہو گیا تو شیم فوراً آ جاتا ہے مایوس کرنے یا تم تو بڑے گناہ کر وعدہ کیا تھا اللہ سے تم نے وہی گنا کر دیا تم کان لوازے بن سکتے اس کو کہہ دے بزرگ کا شیر حضرت نے کیا خوب سنایا فرمایا کہ جنتیں مل گئیں میری آہوں کی جنتیں مل گئیں میری آہوں کی ایسی تیسی میرے گناہوں کی کتنے بھی گناہ ہو زمین سے لے کے آسمان تک ریت کے ذرات کے برابر اگر گناہ ہو جائیں تو بھی ایک دفعہ بندہ آ کر دے اللہ میں نے آپ کو ناراض کر دیا آپ سے ہو گیا بس ادھر کھٹ سے باپ سارا کچھ آف صاف تلافی بھی ازالہ بھی انمالا بھی سب کچھ ہو جاتا ہے یقیناً گناہ مجھ سے ہوں گے اچھا یہ کیوں فرمایا یقیناً گناہ مجھ سے ہوں گے ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث پاک میں ہے کُلکم خطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا تھا کُلکم خطا سب کے سب فتح کار ہو اب کوئی ہے کہنے والا کہ ہم فداکار نہیں ہیں یا ہم سے فتح نہیں ہوگی بالکل کوئی ہے کوئی نہیں کہہ سکتا جب نبی نے کہہ دیا نبی صادق مغر صادق نے کہہ دیا کُلکوم فتح کہ تم سب کے سب خطا کار ہو یہ اسی اسی حدیث پاک کی تفسیر ہے یہ شعر کیا بات ہے شفان الزا کلکم خطاون بخیر الفتا کیا بات ہے کیا بہترین فطا کار ہو تم کہ جب توبہ کر لیتے ہو تو تمہاری یہی خطائیں خیر بن جاتی ہیں خیر شراب میں تھوڑا سا سرکہ ملا دو کہتے ہیں کہ شراب حرام ہے تو شراب میں کہتے ہیں تھوڑا سا سرکہ ملا دو سب کی سب سرکہ بن جائے گی حلال ہو جائے گی تو یہ گناہوں پر سرکے کا کام کرتی ہے توبہ مرکبِ توبہ مرکبِ عجائے بس یہ توبہ کی جو سواری ہے یہ عجیب عجیب سواری ہے کہ ایک آہ کے اندر بندے کو ایک جسٹ میں اللہ تک پہنچا دیتی ہے واہ واہ واہ کیا انعام اللہ تعالیٰ کا ہے کلقومفعاون و خیر الخطائین توابون بہترین خطا کار تم میں سے وہ ہیں جو توبہ کرنے والے توابن مانیں کثیر توبہ کثرت سے توبہ کرتے رہتے اس کا بھی بہت آسان طریقہ ہاں میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں ہمارے حضرت نے سکھایا کہ عشاء کی نماز کے بعد اور بکر سے پہلے دو رکت سنت کے بعد دو رکت اور پڑھ لو اس میں تین نیتیں کر لو دو ہی رکت کے اندر سنتوں کے بعد دو رکت اور پڑھ لو اور بکر سے پہلے اور اس میں تین نیتیں کر لو صلاح توبہ کی نیت بھی کر لو کہ اے اللہ کل سے لے کر آج تک اول تو نیت کرے اے اللہ بلوک سے لے کے آج تک جتنے گناہ میں نے کر ڈالے جتنی نالائکیاں میں نے کر ڈالیں جتنی آپ کی بے وفائی کر ڈالی اللہ سب کی سب معاف کر ڈالے یہ توبہ کر لی سلاد توبہ کی نیت کر لی اس میں جتنی ہو سکے الحاق کر لے اور گناہوں کو باقاعدہ یاد ہونا ٹھیک نہیں ہے یہ جمالم یاد کر لے کہ اللہ مجھ سے بڑے بڑے گناہ ہوئے بڑے بڑے خصوب ہوئے ورنہ شیطان بڑا مکار ہے نصف بڑا مکار ہے پرانے گناہوں کو یاد کر کے کرنے کے بہانے پھر حرام کاری میں مقتلا کرتا ہے دل کے اندر گندے وسوسے ڈال دیتا ہے ہاں ہاں فلاں گنا دیتا فلاں گناہ بھی اب مازے لے رہا ہے نہیں یہ جمالن گناہ کو یاد کر اللہ ہم سے غسل واقعی بڑے بڑے غسول ہوئے بڑے بڑے جرائم ہوئے اللہ سب کو معاف فرما دیجیے یہ صلاحِ توبہ کی نیت بھی کر لو اور صلاط حاجت کی نیت بھی کر لو جتنی جائز حاجتیں ہیں سب اللہ سے مانگ لو اسی رکعت کے اندر اور اسی دو رکعت میں تحجد کی بھی نیت کر لو تو تمہاری تحجد بھی ہو جائے گی اور حدیث پاک میں ہے کہ عشق کی فرض نماز کے بعد بہتر سے پہلے جتنی رکعتیں پڑھے گا وہ سب قیام الزل یعنی تحفظ میں شمار ہوگی یعنی اس میں دو رکعت سنت جو پڑھی ہے وہ بھی اسی میں شمار ہوگئی تحفظ میں اور اگر اور پڑھنا چاہے کوئی تو اور پڑھ لے دو رکعت اور پڑھ لے چھ رکعت ہو جائے گی اس کے بعد بہتر پڑھ لے تو یہ تین نہیں اس میں کر لے تو خیر الفتہ نہ نہ ہو حضرت نے فرمایا کہ یہ روزانہ جو تم توبہ کر لو تو یہ جیسے ڈرائی کی ون ڈے سروس ہوتی ہے نا کہ آج دیجیے اور شام کو لے لیجئے تو یہ صبح دو کر پڑھ لو فلاح کے تو اور بھی اچھا ہے کہ روز کے روز اپنے گناہوں کی صفائی اپنے دل کو پاک و صاف کر لو پھر متفقی ہو گئے پھر اللہ والے ہو گئے اب جان لڑاؤ کہ ہم گناہ نہیں کریں گے اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے لیکن پھر بھی گناہ ہو جائے تو رات کو پھر دو کر اللہ کے سر اللہ کے دربار میں سر رکھ دو پھر اللہ میں گناہ ہو گیا معاف کر دیجیے کیا کروں میں اب دو رو معاف کر لیجیے پھر معاف ہو جائے گا کرم سے خطاؤں کو تو عفو کر گناہوں کے انبار کو محب کر یقیناً گناہ مجھ سے ہوں گے ضرور کرا لوں گا پھر عفو اپنا قصور غرض روز اس طرح اقرار ہو ندامت کا ہر روز اظہار ہو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 کیا بہت جلد ان کا کرم ہدایت کا سامان کر دے وہ کر دے تجھے پاک ہر عیب سے ہو نصرت تیری پر غیب سے نہ بٹا لگے گا تیری شان میں نہ پر پائے گا کچھ تیری آن میں اللہ سے رو رہے تنہائی میں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 ہدایت کا سامان کر دے بہن وہ کر دے تجھے پاک ہر عیب سے وہ نصرت تیری پردہ غیب سے نہ بٹا لگے گا تیری شان میں نہ پر کئے گا کچھ تیری آن میں اگر جسم تیرا ذرا ہو علیل اچیموں کو سنتا ہے تو بے دلیل اگر کوئی بیماری ہو جاتی ہے خطرناک قسم کی تو ڈاکٹر کے پاس جا ہے ڈاکٹر ڈانٹ بھی رہے بعض اوقات پیٹ مدار ڈاکٹر ہوتے سے ڈانٹ دیتے ہیں تو یہ کیوں نہیں کھایا اور یہ نہیں ہو نہیں تو اس کی ہر طرح کی وہ بات برداشت کر لیتا ہے کیونکہ بھائی یہ خطرناک بیماری ہے دوا کھانی ہے ڈاکٹر کی ڈانٹ ٹپٹ بھی وہ سن لیتا ہے اچھا بھی کیونکہ بڑا ڈاکٹر ہے اسپیشلسٹ ہے صحیح کہہ رہا ہوگا یہ ساری باتیں تو ہم برداشت کر لیتے اگر جسم تیرا ذرا ہو حکیموں کی سنتا ہے تو بے گلیل دوا تنخ سے تنخ پیتا ہے تو طبیبوں کی کرتا ہے تو دوا تلخ سے تلخ है ہے تو خوشامت کرتا ہے تو میں تو, تو چست ہے مگر فکر ایما میں کیوں سست ہے ہم <سؤال> نے دیکھا اسپتالوں میں کسی کا بائی پاس ہو رہا ہے اور اس کے لواحقی ڈاکٹر وہ بھاگا جا رہا ہے ڈاکٹر اس کے پیچھے پیچھے یہ بھاگے جا رہے ڈاکٹر پہ یاد آیا کہ صاحب نے سنایا کہ ایک صاحب ایک وکیل تھے اور ایک ڈاکٹر صاحب تھے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 تم دوا بتا دو لیکن اس کو بائی پوسٹ بل بھیج دیا بل جو ہے اس کے گھر پہ مجھے مروت آتی ہے پیسے مانگتے رہے میں کیسے چلتے چلتے پیسے مانگوں انہوں نے کہا اس کا طریقہ میں تو بتا دیتا ہوں کہ تم ان کو ڈاک ڈاک کے ذریعے بل بھیج دیا کرو اپنا انہوں نے کہا نہیں یہ ترکیب تو بڑی اچھی ہے اگلے دن ڈاکٹر صاحب کلینک پہنچے تو وکیل صاحب کا بل آیا ہوا تنہا تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ ہم نے دیکھا ہے ڈاکٹروں کے پیچھے کیسے لوگ بھاگتے ہیں نا کسی کا دل کا آپریشن ہو رہا ہے کسی خطا اللہ بچائے اس سے ہسپتالوں ہسپتالوں سے اللہ بچائے بیماریوں سے اللہ بچائے لیکن دیکھا ہے کہ وہی لوگ لوگ جو ہے کیسا لوائے کہیں پیچھے کسی پیٹنگ وہ ڈاکٹر وہاں جا رہا ہے اور بھاگا, بھاگا بھاگا وہ بچ رہا ہے اور یہ بھاگ رہا ہے بھائی یہ تو بتا دو یہ تو دو. کیسی پشامت کرتے ہیں ڈاکٹروں اس کو غلط فرما کہ جسم کی بیماری کے لیے تو اتنی فکر ہے لوگوں کی بیماریوں کی جو فکر نہیں دوا تلخ سے تلخ پیتا ہے تو خوشامتوں کی کرتا ہے تو مداوائے تن میں تو تو چست ہے مگر فکر ایماں میں کیوں سست ہے یہ زیادہ ہے زوالوں کے پاس لیکن شیطان اس کو دہاتا ہے کیا یار ان یہ یہ ایپ ہے اس کا تو فلامل ٹھیک نہیں ہے وہ ایپ ایپ تلاش کرتا ہے شیطان کیا کرتا ہے ایپ تلاش کرواتا ہے حالانکہ اس, اس کو پورا علم بھی نہیں ہے دین کا اور شیخ کامل ہوتا ہے اس کو اس کو تربیت ہوتی ہے اور دین جانتا ہے کہ کون سے وقت کا کیسا عمل ہے کیا کرنا چاہیے اس وقت اس کام میں اس وقت اللہ تعالی راضی ہوگا اس وقت نفل چھوڑ کر والد کی خدمت کروں اس میں زیادہ اللہ راضی ہوگا یا نفل پڑھنے میں زیادہ راضی ہوگا یہ ہوتے وہ, وہ جانتا ہے موقع موقع کے سے احکامات بدل جاتے ہیں برائز واجبات سنت موقعہ نہیں بدلیں گے احکامات لیکن نوازل کے اندر احکامات بدل جاتے ہیں طور طریقے بدل جاتے ہیں شہر تو جانتا ہے اور یہ بچارہ حضرت نے فرمایا ہے کہ اللہ والوں سے فائدہ وہی دو اور دو شخصیتیں اٹھا سکتی ہیں اللہ والوں سے فائدہ کہ ایک تو عاشق یا تو عاشق صاضب ہو اس بلند پائے کا عاشق ہو کہ شہر کی شہر کا عیب بھی اسے خوبی نظر آئے یہ عیب سے یہ مراد نہیں ہے کہ داڑھی نہیں ہے تو اسے خوبی نظر آئے نہیں شرعی احکامات پورے کرتا ہو نمازیں پوری پڑھتا ہو وہ والا پیر نہ ہو جو حرم شریف میں نماز پڑھتا ہے یہاں بیٹھا یہاں ہے ذرا نماز حرم شریف میں پڑھ رہا ہے وہ والا پیر یہ ایپ سے مراد یہ نہیں ہے بھئی ایپ ایپ سے کون انسان خالی ہے صرف امبیا علیہ السلام معصوم تھے ان کے علاوہ تو کوئی ایپ سے خالی ہونے کا دعوت نہیں کر سکتا سب قصور بات ہے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 اسی طرح شیخ کامل جو ہوگا جو تربیت یافتہ ہوگا وہ ہر مرید کو ہر شالف کو الگ الگ علاج بتائے گا کسی کو ڈانٹ دے گا اس کے لیے ڈانٹ مفید ہے کسی کو محبت سے بات کرے گا اس کے لیے محبت سے بات کرنا مفید ہے وہ جانتا ہے اور یہاں شیطان کیا کرتا ہے دیکھ اس کو تو اتنا محبت کریں کسی مالدار سے ذرا مسکرا کے سلام کر لیا دیکھو غریبوں کو تو خیال نہیں کرتے مالدار کی کیسی عزت کرتے مالداروں کی عزت حضوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مالدار اور سردار وغیرہ آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان, ان کے لیے چادر بچھواتے تھے تو یہ سنت سے سنت ہو گیا یا اور یہ بدگوا نہیں ڈلوا رہا یہ مالدار کی وجہ سے حالانکہ اہم اللہ کے اندر مال و دولت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ان کے لیے سب برابر ہوتے ہیں ہاں علاج سب کے الگ الگ ہوتے ہیں ایک گھنٹے سے شہر نہیں ہاتھ ہے پائے دوا تلخ سے تلخ پیتا ہے تو خوشامت بھی کی کرتا ہے تو مداوائے تن میں تو تو چست ہے مگر فکر ایمان میں کیوں سست ہے تیری عقل دنیا میں کیا کر گئی مگر دین میں وہ کہاں مر گئی نہ خود اپنی جو فکر درما کرے خدا کیا ہدایت کو چشپاں کرے اللہ تعالیٰ زبردستی دین نے چپکا تھا کسی کو آ لائک رہا پھر دین میں دین نے کوئی زبر اللہ نہیں بس جس کو خیال ہو اپنا اور اللہ تعالیٰ نے ایک مادہ فطری دے کر انسان کو دنیا میں بھیج دیا اور عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو جمع فرمایا قرآن پاک میں ہے اور سوال کیا الس کو کیا تم نہیں جانتے کہ میں تمہارا رب ہوں سب نے کہا آلو فلا بے شک آپ رب ہو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 نابالغ کو اگر نماز چھوڑ دے گا تو اگرچہ عادت کو اس کو ڈالنی چاہیے دس برس سے لیکن اس کو عذاب نہیں ہوگا جب بالغ ہو جائے گا پھر نماز چھوڑے گا تو اس کے عذاب بھی ہوگا تو اس لیے کفار کے لیے جو کفار نابالغ ہیں ان کے لیے ایک خاص طبقہ اللہ نے وہاں رکھا ہے جنت میں وہاں ان کو رکھا جائے گا وہاں عذاب بھی دیا جائے گا جب عقل بالغ ہو گئی تو جو اللہ نے فطری مادہ رکھا تھا ہم کو پہچاننے کا اب بوجہ تکبر اس کا انکار کرے گا جب باوجہ تکبر اس کا انکار کیا تو اللہ نے پکڑ پڑ بھائی اب اس کا ٹھکانا دیا اللہ نے اگر توبہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ دین کو کسی کے کسی کو زبردستی نہیں چھپکاتے تھے تیری عقل دنیا میں کیا کر گئی مگر دین میں وہ کہاں مر گئی نہ خود اپنی جو فکر درما کرے خدا کیا ہدایت کو چسپاں کرے بڑے شرم کی بات ہے دوست تو کہ हिम्मत بھی तुम نہ تم کر سکو اگر دین کے لیے اتنی بھی ہمت نہ کر سکو کہ بھائی گورکھت پڑھ کے اللہ سے بڑے شرم کی بات ہے دوست تو کہ اتنی بھی ہمت نہ تم کر سکو اگر یوں ہی غفلت میں گزری حیات نتیجہ برا ہوگا بعد الممات مرنے کے بعد کیا ہوگا بھائی پھر اللہ کو مودانا ہے اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ ہم نے تمہارے پاس امبیا بھی بھیجے اولیاء بھی بھیجے اور قرآن پاک بھی بھیجا حدیث پاک بھی بھیجی تم نے کیا کیوں نہیں سیکھا عمل کیوں نہیں کیا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 وہ oh, سہل اس سے سورت کوئی آہ کیا بھلا اس سے آسان ہو رہا ہو oh, سہل اس سے کوئی آہ کیا بھلا اس سے آسان ہو راہ کیا بس ہو گیا وقت بھی ہو گیا اب دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو عمل کی توسیع نصیب ہو پاتے اللہ مسیاد نام محمد اللہ علام صلی اللہ علیہ من نبیوکا من نبیوکا من صلی اللہ محرم سے قبول فرما اور عمل کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہم سب کو حاضرین کو بھی حضرات پوری غائبین و غائبات جتنے مسلمان ہیں اے اللہ ہم سب کو اپنی فکر آخرت کی توفیق نصیب فرما اے اللہ آخرت کی تیاری کی توفیع کا فرمائیے اللہ اس دنیا کی حقیقت ہمارے دل پر کھول دیجئے ایک دن ہمیں یہاں سے جانا ہے پھر کبھی لوٹ کر نہیں آنا ہے نہ یہاں کے بنگلے ہمارے کام کے نہ یہ مٹی ہمارے کام کی نہ دولت ہمارے کام کی نہ بیوی بی بی بچے ہمارے کام کے کچھ کام نہیں آئے گا اللہ جو نیک اعمال اور آپ کی رضا والے اعمال کر لیے ہوں گے اور آپ کی نافرمانی سے بچنے میں جو غم اٹھا لیا ہوگا جو مشقت اٹھا لی ہوگی اے اللہ اس کو مشقت کہتے بھی شرماتی ہے لیکن چونکہ نفس ہمارا پل پل کے بدماش ہو چکا ہے اے اللہ اس لیے مشقت تھوڑی بہت اٹھاتے ہیں اے اللہ بس یہی کام آئے گا اے اللہ ہمیں اپنی ذکر آفرت کی توقی دے دے اپنی اسلام کی ہمیں توفیق دے دے اے اللہ ہمیں سچا سچا اللہ والا ملا دے اس سے ہم اپنی اضلاع کا کام کروا لیں اے اللہ غیروں سے اور اے اللہ جعلی لوگوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہدایت فرما دے اے اللہ ہمارے مقاصد حسنا میں ہم کو بامرات فرما دے اے اللہ تمام جائز امور میں ہماری مدد فرما غیب سے مدد فرما اے اللہ جن بچیوں کے رشتے نہیں آئے ان کو نیک صالح رشتہ عطا فرما دے اے اللہ جن کے اولاد نہیں ہے اللہ ہم کو اولاد صالحہ سے نواز دے اے اللہ جن کی اولاد ہے ان کو نیک صالح اللہ عالا بنا دے اے اللہ ہم سب کو اپنے کرم سے جذب فرما لے اے اللہ اللہ والا بنا دے مطالعہ و لیا سے یقین عطا فرما دے اے اللہ جو رزق کی تنظیمیں ہیں اللہ ہم کے رزت عطا فرما دے جس قسم کی بھی مشکلات میں ہیں اے اللہ آپ عالم غیب ہیں اے اللہ آپ غیب سے مدد فرما دیجیے مشکلات سے ہم کو نجات نصیب فرما دیجیے مصلی اللہ تعالیٰ علامیہ محمد و علیہ وسطی آمین محمد